یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردج نلائی گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے